تو یہ تو ظال یزل کے معنی پھیلی ہیں ضلع یزول سے معنیٰ پھیلی اب ظالم جو ہے معنی اسمی بھی آ رہا ہے تو اس کے معنی بے کار ہیں ضع اللہ عرب بولتا ہے جو ضال السایو یعنی کوشش بیکار ہونا ضع اللہ کے معنیٰ کہتے ہیں عرب بولتے ہیں کوشش بے ہونا یہ معنی بھی کہتے ہیں اور زلال کے معنیٰ کیا ہیں ضلال کے معنیٰ کمبراہی توکا یہ والا ہے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 ماہدین وہ لو جو خود ہدایت یافتہ اور ہمیں ہدایت دینے والا بھی اور یافتہ بھی قرار دیں۔ غیر زالین نہ کہ جو ہے ہمیں ہاں جی دوسروں کو نہ کہ زالین, زالین نہ کہ گمراہ لوگوں میں سے وہ شاہ جو جس کا جو راستہ بھٹک چکا ہے حق کے راستے سے نکل چکا ہاں اس کو زوال بولتے ہیں گمراہ ہونا تو غیر زالین نہ کہ جو ہے ہم جو ہیں ان لوگوں میں سے جو گمراہ ہو چکے ہیں